اس وقت ادم صاحب تشریف فرما ہیں جی ادم صاحب میں جو آپ سے سوالات کروں گا جی ہاں اس سے میری مراد یہ نہیں ہوگی کہ میں ایک مختصر سوال کروں اور آپ اس کا مختصر جواب دیں جی ان سوالات کا مطلب یہ ہوگا کہ جی میں صرف جی ان سوالات کے جواب میں آپ سے تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی آپ کی ایجوکیشن جی آپ کا فن اور آپ کے فن کے ارتقاء کے متعلق جاننا چاہوں گا اس لیے جب میں سوال کروں تو آپ یہ کوشش کریں کہ پوری تفصیلوں کے ساتھ اپنے زندگی اور فن کے بارے میں جواب دیں دی اور آپ جتنی زیادہ باتیں اس انٹرویو میں فراہم کریں گے جی اتنا ہی ہمارا یہ انٹرویو آپ کی زندگی کے متعلق زیادہ جامع ہوگا جی تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنے اوائل زندگی کے حالات سے آگاہ کریں کہ ابائل زندگی میں آپ کے خاندانی حالات اور اس, اس, اس ماحول میں آپ کی زندگی پہ جو تعلیمی تربیتی اور علمی اثرات مرتب ہوئے اور پھر اس دور میں آپ کی تعلیم کن مراحل سے اور کس ماحول میں گزری سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں زہیر صاحب انیس سو بارہ میں تلوندی والا میں پیدا ہوا تھا یہ وہی مقام ہے جہاں اپنا ممتاز حسن فائنینس سیکٹر تھے یہ بھی اسی گاؤں پہ رہنے والے ہیں اسی گاؤں میں پیدا ہوئے تھے ان کے آباؤ اجداد بھی وہی ہیں میں وہاں پیدا ہوا تھا اور ہمارے خاندان کے تقریباً تمام بزرگ افراد ملٹی میں ہوا کرتے تھے جی میرے جو دادا تھے وہ رسالدار تھے اور ان کا نام مہتاب شاہ تھا جی میری دادی دہلی کی تھیں ان کا نام مہتاب بی بی تھا جی میرے والد کا نام سید حیدر علی شاہ تھا جی اور چناتی وہاں پیدا ہونے کے بعد پھر وہ ابتدائی تعلیم پانچویں چھٹویں آٹھویں جماعت تک وہیں میری رہی ہے اور اس کے بعد پھر گجرا والے میں ہم آ گئے گجرا والے میں کچھ پڑھائی ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب مجھے لے کر لاہور آ گئے तो लाहौर में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी जेट में नाइन्थ क्लास में दाखिल हुआ था वहाँ उस वक्त मौलवी मोहम्मद शफी साहब हेड मास्टर थे जी। और नित के काबिल फाजिल और गया तालीमी انتہائی یعنی لڑکوں کو تعلیم کا مطلب سمجھانے ان کو بتانے کہ تعلیم کے فوائد کیا ہیں اور تعلیم کیسی ہونی چاہیے اور ڈسپلن لڑ... سکھانے لڑکوں کا کریکٹر بنانے میں وہ ایک بے نظیر آدمی جی تھے جی جی اور باغبان پورے رہنے والے تھے چنانچہ انیس 19... سو 29 میں میٹرک کیا تھا میں نے جی یہاں لاہور بھا بھاٹی دروازہ کی جی ہاں جی, جی اور یہاں تو ہم بھاٹی دروازے وہ رہتے تھے اور صرف میرے والد تھے اور میری ایک پھوپی تھی ایک میری بہن تھی چھوٹی حمیدہ عیدہ بیگم اور اس کے یہ بس خاندان کے چار افراد تھے اور کوئی کوئی فرق نہیں تھا بھر. یہ چھوٹا سا کنبا تھا ہمارا جی تو پھر آپ نے کالج کی تعلیم وہ کہاں حاصل کی کالج کی تعلیم تو میں نے حاصل نہیں کی وہ انگریزی میں کر لیتے تھے جی تو وہی سلسلہ تھا اور وہ لکھ سکتے تھے انگلش اور گریجویٹ لکھ نہیں سکتے تھے لکھ سکتے تھے نا تو ویسے تو اس کے بعد جو پڑھائی ہوتی ہے وہ تو ایک وسیع چیز ہے اور آدمی اتنا پڑھتا ہے جس کا قواد صاحب نہیں یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ کتنا پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں اور پھر ہمارا ماحول ہی ایسا رہا ہے کہ جس میں سوائے پڑھنے پڑھانے علمیت کی باتیں شاعری کی باتیں اور یعنی دنیا میں کچھ کرنے کچھ حاصل کرنے کچھ یعنی ہائی پوزیشن حاصل کرنے وغیرہ وغیرہ یہ اور دوں ہر ایک میں ہوتی ہیں جی تو اسی سلسلے میں ہم لوگ گویا سرگردان ہے کے بعد میں نے ملٹری اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا وہ ڈپارٹمنٹل اگزامیشن وہ دے کر وہاں پنڈی میں نوکری کر رہی تھی یہ اگم صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ کی گاؤں میں ہوئی اس کے بعد آپ لاہور آ گئے جی اور آپ کا کنبا چار پانچ مختصر کو کنبا تھا تو اس میں یہ ہمیں بتائیے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے علم و ادب کی طرف آپ کی طبیعت کیسے راضی ہوئی اور کیا اس عمر میں کوئی آپ کے ارد گرد ایسے اثرات تھے جنہوں نے آپ کی طبیعت کو علم و ادب اور تخلیقی کاموں کے لیے مولڈ کیا نہیں اس, اس قسم کے کوئی اس قسم کا کوئی انوائرمنٹ کوئی ماحول نہیں تھا جو مجھے علم و ادب کی طرف راغب کرتا لیکن وہ انٹراسپیکشن سے ہی مجھے پتا تھا کہ علم و ادب کے ساتھ میرا کچھ تعلق ہے کیونکہ میں کتابیں جو پڑھتا تھا نا وہ اپنے اسکول میں یا دوسرے اپنا تعلیمی سلسلے میں تو انہیں بڑا انٹرسٹ میں جو وہ غزل تھی نا مشہور جو آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس نے بڑا اسٹر کیا تھا مجھ کو जी اور مجھے یقین ہو, ہو گیا تھا کہ شاعری مجھ میں ہے لیکن ابھی میں نہیں کروں گا ذرا آگے چل کر کوئی کوئی اسٹیشن حاصل کر لوں لائف میں تو اس کے بعد جس میں بالکل یعنی ایمپل ٹائم ہو تو اس کے بعد میں باقاعدہ اپنا میچیورڈ زین سے شروع کروں جو بھی کرنا ہے آپ کی باتوں سے کچھ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اوائل عمر میں ماحول کے اثرات اتنے زیادہ نہیں تھے آپ کو شاعری کی طرف لانے کے لیے بلکہ یہ ساری آپ کی طب رسا کا موجدہ تھا, ہاں تھا ہاں یہ بات کا موجہ تھا ہاں کہ آپ اندر ہی اندر ادیب بننے اشار بننے کے لیے ایک ویژن ڈیولپ کر رہے تھے اور, اور رہی آپ رہی یہ محسوس کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جب آپ بھرپور طریقے سے اپنی ذات کا اور اپنے احساسات کا اظہار کریں ہاں گے ہاں تو کیا اے اے اس دور میں ادبی رجحان کے علاوہ کچھ اور بھی اثرات تھے آپ کی زندگی پہ مثال کے طور پہ جب آپ گاؤں میں تھے یا آپ شہر میں آئے تو اس وقت کچھ مذہبی تحریکیں بھی چلتی ہوں گی کچھ سیاسی تحریکیں بھی چلتی ہوں گی اور بھی کئی اس قسم کے تحریکیں چل رہی ہوں گی تو کیا آپ کسی اور تحریک یا کسی اور خیال سے اس دور میں متأثر ہوئے یہ کچھ عجیب بات ہی رہی ہے میرے وہ یعنی نیچرل انکلینیشن جو آدمی کے اندر ہوتے ہیں وہ کہ طریقوں سے شروع سے ہی میرا کوئی لگاؤ نہیں رہا بلکہ نفرت ہی رہی ہے تو اب یہ فرمائیے یہ تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ آپ سیدھے سادے طریقے پہ ارتقا کی طرف جا رہے تھے اور ارد گرد کے ماحول میں جو آپ کو الجھنے یا تصادمات نظر آتے تھے آپ اس سے الگ رہنا چاہتے تھے تو اب سب سے بڑی بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس زمانے میں آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کیا باقاعدگی سے شعر کہنا شروع کیے اور آغاز میں جب آپ نے اشعار کہے تو آپ کے اپنے احساسات کیا تھے اور آپ کے ابتدائی تجربات کیا تھے وہ ابتدائی عملی تاریخ جو میرے گویا ذہن میں پیدا ہوئی تھی کہ کچھ کہنے کی وہ تو ایک بڑا شدید حادثہ تھا جی میں کچھ دو چار مہینے کے لیے باہر لال پور چلا گیا تھا اور اس کے بعد میں آیا تو میرا ایک بہت ہی عزیز دوست تھا وہ آیا تو پتہ لگا کہ تو ہو گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا جی تو اس کا شدید شاک مجھ پر ہوا تھا کیونکہ اس سے بڑی محبت تھی اور وہ پہلی نظم تھی میری جو میں نے لکھی تھی جو ابھی میری کتاب میں شروع میں پہلی کتاب میں موجود تھی نقش دو گورستان جی شام گورست اور اس کے اس کے بعد پھر یہ یہاں مشہرے لاہور میں ہوتے تھے بڑی छदो मत से जी, बड़ी हंगामा खैजी से मुशाहरे हुआ करते थे और पार्टी बंदियां बड़ी थी और बड़े हंगामे होते थे बड़े मदमे लगते थे एक पार्टी वाले दूसरे पार्टी वालों पर हमले करते थे वो उन पर करते थे जिसका कोई हादिस भी नहीं था नहीं। लेकिन हम उधर जाकर अपना पद आते थे اور ان دنوں ہی میری شدید دوست جو ہو گئی تھی تو وہ آپ جانتے ہوں گے ایک نہایت ہی کابل اور بڑا تبا اور ذہین آدمی تھا جس کا نام ہریچند اختر تھا جی ہاں اور اس سے بے محبت ہو گئی جی. محبت جی. تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی دہائی ہے یو آر اے کمپلیٹ پوائٹ اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو سرپرائز نارائن بھی ہوتا تھا جی. ادھر اپنا جی فیض گاندھی صاحب بھی آگے ہوئے تھے ان बड़े میں تو بڑے ہی ہنگامے ہوتے تھے کا... اختر شیرانی بھی اختر شیرانی سے بھی یہ وائی سی اے حال کا ایک مشاہرہ تھا جہاں اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر تعلقات بڑھ گئے دوستی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر تخلیق کا جذبہ تھا اور آپ اسے دیر سے محسوس کر رہے تھے اور اظہار کے لیے آپ اپنے آپ کو دیر سے تیار کر رہے تھے ایک حادثے کی وجہ سے کا وہ بند ٹوٹ گیا اور آپ نے شیر کہنا شروع کر دیے اور اسی دور میں لاہور میں علمی اور ادبی عجب حد پی پی کے हाँ हाँ اثرات اور ماحول آپ کے ارد گرد جیسا ماحول پیدا ہو گیا اور ایسے لوگ آپ کو مل گئے جن میں ہری چند اختر تھے اختر شیرانی تھے اور دوسرے اور دوست تھے جن, میں جن کی وجہ سے کہ آپ بی... کو علمی کام کرنے کا زیادہ حوصلہ ہوا اور हाँ. آپ نے باقاعدہ اپنی شاعری کا آغاز کر دیا جی ہاں کہنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں جی اور بڑی شدت سے کیا اور دھڑاد رضا کہیں ارے مجھے یاد ہے ایک جگہ یہ برقت محمد میں یہ سالک صاحب صدارت کر رہے تھے ہاں ابتدا میں آپ کا رجحان کس طرف تھا ابتدا میں تو نظم کی طرف تھا تو پھر یہ آہستہ آہستہ جون جون آپ کے فن نے تخلیقی ارتقا کے مجالس سے ہاں تو یہ غزل نظم سے غزل کی طرف کیسے منتقل ہوا کیونکہ یہ مجالس سے لوگ میں ہوتی تھی یہاں غزلیں ہی ہوتی تھیں نظم سن کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا میں نے جب غزلیں کہنی شروع کی تو میں نے کہا میں تو بڑی اچھی غزلیں کہتا ہوں بہت ہی اچھی کہتا ہوں اور مجھے بڑی بڑا سراہا جاتا ہے اور اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں تو کوئی بات تو ہے نا تو اس لیے چونکہ میں خود بھی سمجھتا تھا اور میں مطمئن ہو گیا کہ ڈیفینیٹلی آئی ایم اے سکسیسفل غزل یہ تو نظم کے متعلق یا نظم کو چھوڑ لے کا, کے متعلق تو آپ کے ذہن میں جبھی خیال پیدا ہوا ہوگا نا کہ آپ اپنی نظم سے مطمئن نہیں گے اور غزل سے مطمئن ہوگے اے اس نظم سے میں, مطمئن،, نظم میں مطمئن رہا ہوں اگر بے انتہا مطمئن رہا ہوں اور میرے پڑھنے والے بھی بے انتہا بدہ اور مطمئن رہے ہیں تو نظم میں تو نظمیں اس کے بعد بھی بے انتہا لکھتا رہا ہوں لیکن غزل وہ وجہ یہ ہے کہ نظم کے لیے تو باقاعدہ یعنی ایکسپنس آف ٹائم چاہیے بیٹھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور پھر لکھنا چاہیے اس لیے اس طرف جو غزل کہنے والا سلسلہ تھا نا اس طرف تو یعنی خاص ٹائم کی اور خاص پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس طرف تو آدمی بہ جاتا ہے اور پھر جون جون وہ لکھتا چلا جاتا ہے so اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا غزل کی طرف زیادہ توجہ دے دیجیے تو وہ یہ بھی تھی کہ غزل جو ہے اگر تب موضوع ہو ہاں تو وہ کسی وقت بھی کہی جا سکتا سکت سکت ہر وقت کہی جا سکتی ہے لیکن نظم لکھنے کے لیے کچھ خاص <تصفيق> وقت کی ضرورت ہے یا تیاری کی ضرورت ہے کچھ اس قسم کی صورتحال ہے یعنی نظم لکھنے گئے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر پاس کافی ٹائم ہونا چاہیے اور کیونکہ اس کا پھر نظم تو یہ ہے نا کہ پتہ نہیں وہ دس بندوں میں ختم ہوتی ہے یا پندرہ میں ہوتی ہے چھوٹی ہے, اور یا غزل کو ہے جس شیئر پہ چاہے ختم کر دیں جی ہاں تو یہ بھی یعنی اس اعتبار سے یہ غزل دی لکھنے دی میں جو ایک آسانی ہوتی ہے یہ بھی ایک فیکٹر رہی اور پھر اس کے ساتھ آپ نے چونکہ کامیاب غزلیں کہیں اور بہت داد بھی لی اس لیے آپ کی تبا جو ہے وہ غزل کی طرف ہوتے چلی گئی یہ آپ کا سب سے پہلا مجموعہ کلام کیا آپ کو سن یاد ہوگا جس سن میں وہ پہلا مجموعہ کلام آپ کا سایا ہوا وہ ہے جیسے مجھے یاد نہیں کب پتا وہ کم اس میں اس میں رضمیں بھی ہیں رزمے بہت تھوڑی ہیں جی نظمیں زیادہ ہیں تو وہ آپ کو دور یاد نہیں وہ سن یاد نہیں یاد رہے تو دوسری کتاب آپ کی خرابات تھی خرابات ہیں خرابات تو شاید یہ شاع ہوئی تھی اے اے اے میرا خیال ہے انچاس پچاس کے قریب انیس سو انچاس پچاس کے قریب ہاں یہ اسی وقت شاید ہو رہی تھی خراب آپ تو ماننے پہلے اڑتالیس میں میرا خیال ہے یہ وہی دور ہے کیونکہ میں نے بھی اسے مرتب کرنے میں حصہ لیا آپ کو یاد ہوگا ہاں تو یہ وہی دور ہے اڑتالیس اڑتالیس انچاس کا یہی کچھ دور اسی قسم کا دور ہے ٹھیک تو اچھا اب یہ ہے کہ جس وقت آپ غزل کہہ رہے تھے اس وقت آپ کے ماحول میں میری مراد ہے لاہور اور پنجاب میں غزل کے بہت سے اسلوب تھے کچھ yeah. تو غزلیں ایسی تھیں جن میں دہلی اور لکھنؤ کے شعراء کی طرح yeah. لفظوں کا استعمال تھا لفظوں سے خیال اور مضمون پیدا کرنے کا رواج تھا اور بعض غزلیں جو تھی ان میں فکر تھا آپ yeah. نے جو رستہ اختیار کیا اس میں استحضا یا ایک انصر نظر آتا ہے اور استحضاء اور طنز جو بہت شارپ ہوتا ہے Yeah. بڑا تیکھا ہوتا ہے yeah. uh, اور آپ سے ہی آپ کی شاعری سے پہلے حالی کی کتاب ہمارے پاس مقدمہ شعر و شاعری تھی yeah. جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ غزل جو ہے اس میں uh, صوفی اور ملا کے, کے متعلق فکرے بازی نہیں ہونی چاہیے استجاع نہیں ہونا چاہیے وہ yeah. اس قسم کی انہوں نے باتیں لکھی تھی تو yeah. اس کے بعد جب یہ فضا میں تنقید موجود تھی تو اس فضا میں آپ نے استجا yeah. اور تنز و تشنی موضوع کا بنایا تو اس کی وجہ کیا تھی یہ تو جی یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی روزمرہ زندگی میں روزمرہ زندگی میں لوگوں کے کریکٹر کا جائزہ لیتے ہیں اور ان میں ہپوکریسی دیکھتے ہیں جی تو ایک شدید ریوولٹ آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے معاشرے کے متعلق جی اور اس لیے آپ کو لازمند شدید استضاء اختیار کرنا پڑتا ہے جی چنانچہ میرا استضاء کا مجھے ایک شعر اپنا یاد آ ہے جی اور دیکھیے نا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے وہ یہ ہے کہ اے मुफ्ती शहर से मिलकर बड़ी तकलीफ हुई जी मुफ्ती शहर से मिलकर बड़ी तकलीफ हुई मैं ये समझा था कोई मर्द मुसलमान होगा मुफ्ती शहर से मिलकर बड़ी तकलीफ, तकलीफ हुई मैं ये समझा था कोई मर्द मुसलमान होगा तो ये तो ऑटोमेटिकली आपके दिल से रिवोल्ट पैदा होता है کیونکہ آپ انسان ہے تو انسان کو انسان تو نہیں برداشت کر سکتا ہپوپیچی جی اس نے تو لازمن تنقید کرنی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ میں نے بعض تحریکوں اور بعض رجحانوں سے اس لیے قطع تعلق کیا کہ اس میں شامل ہو کے انسان کی دیانتداری مجروح ہو جاتی, جاتی تو اسی طرح جب آپ نے شعر و شاعری کا <تصفح> آغاز کیا تو آپ نے اپنی سوسائٹی میں کچھ یوں محسوس کیا کہ ایک ایک آدمی کئی کئی چہرے لیے ہوئے ہے اور سوسائٹی میں لوگوں کے و کالوفیل میں تضاد ہے تو چنانچہ آپ نے غزل کے پیٹرن میں سوسائٹی کا یہ جو ہیپوکریٹک ایٹیچیوڈ ہے اس کو آپ نے بنیادی طور پہ لائم لائٹ میں لانا شروع کیا اور ایکسپریس کرنا شروع کیا اور اس طرح استضاء اور طنس آپ کی شاعری میں پیدا ہو گئے تو یہ بڑی بجا قسم کی بات ہے آپ کی شاعری میں ایک اور سفر بھی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پہلی غزلیں ہیں ان میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس میں فکر فکری گہرائی ہے اور اس میں ڈیڈکشنز ہیں اور اس میں تجربات جو ہیں مشاہدات جو ہیں ان کو بڑے فلسفیانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد جو, جو آپ کے فن کا ارتقا ہوا اس تفکر کی جگہ سپونٹینائٹی برجستگی اور بے ساختہ پن پیدا ہوتا ہے اس کی مثال میں یوں عرض کرتا ہوں کہ خرابات میں آپ کی نظمیں مجھے غزلیں مجھے کچھ یاد ہیں جی تو ہاں یہ ہاں ہے مثال کے طور پہ وہ جو غزل بڑی مشہور غزل جی ہے کہ تیری نگاہ کا ارشاد ہو گیا ہوں میں جی بڑے خلوص سے برباد ہو گیا جی ہوں میں جی جی وہ جی غم جی حیات جی میں شامل جی ہے موت جی کی تلخی جی چراغ منزل ازداد ہو گیا ہوں میں اب اس شعر پہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے اس میں خاص قسم کی پرشکو ڈکشن نظر آتی ہے جی ہاں اور ڈکشن کے استعمال سے آپ نے ایک فلسفیانہ موضوع کو فن چابک دستی سے بیان کیا ہے لیکن جس وقت آپ کا فن آگے بڑھا ہے تو اس رویے کی ذہنی رویے کی بجائے اس میں ایک گفتگو کا انداز پیدا ہوا ہے दे दे کے شیروں میں दे दे گفتگو کا انداز پیدا ہوا ہے اور اس میں سادگی اور برجستگی پیدا ہوئی ہے تو یہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ آپ کا جو فن کا جو ارتقائی سفر ہے اس کے متعلق آپ کی اپنی ذاتی رائے چاہ وہ یہی ہے جی کہ وہ جون جون مچک زیادہ بڑھتی گئی اور معاشرے حاصل ہو گئی لکھنے پر تو نتیجہ یہی نکلا کہ یعنی زبان ایسی صاف اور آسان ہونی چاہیے کہ ادھر سے آپ شیر کہیں اور ادھر سے دوسرا سمجھ جائیں جی ادھر سے شیر میرے منہ سے نکلے اور آپ کے دل میں پیرست ہو جائے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں شیر کہنے کا ہاں آدم صاحب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے ایک تو مسئلہ ہے تفہیم شیر کا جی کہ آدم آدمی شیر کہے اور دوسرا سمجھ لے جی لیکن جی اچھے شیر کا کرائیٹیرین صرف یہی نہیں ہے جی اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں دی مثال دی کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ شیر کاری کے سمجھ میں آ جائے فوری طور پہ آ جائے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تاثر بڑا گہرا ہو اور جو شیر کی آسانی ہے وہ اس کے معیار کو کم نہ کر دے تو اس اعتبار سے یہ آسان شیر کہنے کا فن جو ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں کتنا ہاں یہ بظاہر آسان نظر آتا ہے تو کیا کبھی آپ نے اس مشکل کو محسوس کیا اور اس مشکل سے عہدہ بڑا ہونے کے لیے آپ نے کچھ تخلیقی اور شعوری کوشش سے کام لیا جی ہاں زبان آسان ہو لیکن جذبات اور خیالات باوجود آسان زبان کے نہایت ہی پختہ ہوں اور اثر انداز ہوں سننے والے پر دے شو فل گرپ آن دا مائنڈ آف دا آڈین تو لکھ کر پھر میں اس کو بار بار دیکھ لیا کرتا تھا کہ اس میں کوئی بالکل آسان ہونے کی وجہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی شیر جو ہے وہ معیاری نہ ہو تو اس لیے میں بالکل جب غزل ٹھیک ہو جاتی تھی تو پھر اس کو پڑھ جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس احتیاط سے کام لیتے رہے ہیں اور یہ کوشش کرتے رہے ہیں شعر جو ہے یہ سہل ممتنے کی سطح تک تو رہے لیکن یہ مبتض نہ ہونے پائے کے اعتبار سے تو کیا آپ اس مسئلے پہ میں اپنے آپ کو اپنے تجربات کو کامیاب سمجھتے ہیں اور اس سے آپ مطمئن ہیں بالکل مطمئن ہوں آپ کے معاصر شاعر جو ہیں اور جو معاصر شاعری کا ماحول جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نظموں میں بڑے بڑے تجربے ہو رہے ہیں اور ہمارے شعراء کی یہ خاصی بڑی تعداد وہ نظم کی طرف راضی ہو گئی ہے تو کیا اس دوران اپنے ارتقا کے دوران آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جب آپ اتنی اچھی غزل کہتے ہیں تو آپ نظم کے میدان کو بھی اپنائیں کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سے خیالات کے پیٹرن آپ کے ذہن میں ایسے ہوں جن کی غزل متحمل نہ ہو سکتی ہو اور نظم متحمل ہو سکتی ہو جی کیا, کیا ایسا کوئی آپ کے ذہن میں خیال آیا اور آپ, کو یہ قشش ہوئی کہ آپ نظم کے میدان میں بھی آئے ہاں ہاں ہزاروں خیالات میں نے نظم کیے اور وہ میرا خیال ہے میرے پاس ایک بہت بڑی والیوم ہے میری نظموں کی جی موجودہ جو ابھی شاع ہوگی جی <coughs> اور جس کا نام میں نے دہان زخم رکھا ہو جی تو اس میں بے پناہ یعنی گریب چیزیں ہیں جیسا صاحب نے اب یہ نظم بھی تو اسی میں تھی شیخ صاحب خدا خدا کیجیے جی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ آپ کی غزلوں کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے جی اور نظموں کا مجموعہ آپ نے ریزرو میں رکھ چھوڑا جی اس لیے شاید یہ بھی وجہ ہے کہ کاری کو یہ تاثر ہے کہ آپ غزل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور نظم کی طرف کم توجہ دیتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی نظموں کی کلیکشن آ جائے تو پھر قاری کو اپنی ججمنٹ پہ نظر ثانی کرنا پڑے کرنا پڑے ضروری بات ہے تو یہ آپ کے ارد گرد اس وقت جو ادبی تحریکیں چل رہی ہیں دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کم از کم میرے اب کتاب کا دوسرا مجموعہ آئے گا بھی نظم کی حیثیت رکھتے ہیں جی تو میرے کتاب سے تو آپ واقف ہی ہوں گے ہاں میں انہیں پڑھتا رہا ہوں اور وہ اس میں یہ ہے کہ وہ بھی انہیں نظم کا ایک حصہ یا ایک تراشا سمجھنا چاہیے تو یہ ٹھیک ہے اس وقت تک آپ کے کتنے مجموعہ ہائے کلام شاع ہو چکے پچیس چھبیس تو ہوں گے پچیس چھبیس مجموعے آپ کے شائع ہو چکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت گو ہے رہا ہوں تو آپ کے یہ دنیا بنا دیتی ہے رہا ہے یہ کچھ نہیں میں نے لکھا نہیں ہوا آپ تو بڑی جلدی لکھتے ہیں لکھ دیں اچھا بھائی لکھ کر دے دوں گا چلو پندرہ دن میں مجبور دے دیا اس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی زد گوئی جو ہے یہ خارجی دباؤ کی وجہ سے ہوئی हाँ, हाँ. یہ زمانے کی ضروریات نے آپ کو وزود وہ بنا دیا اور اس طرح آپ جلد جلد اور بھرپور انداز میں کلام کہتے رہے تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی بہت پہنچا ہوگا کیونکہ جو جو آپ زیادہ چیزیں لکھتے ہیں آپ کی ریاض بڑھتی چلی بالکل ٹھیک ہے یہ ریاض ہاں ایک بات میں سوال کرنا آپ سے بھول گیا کہ یہ آپ کے سارے شاعری کے سفر میں آپ کے وہ کون سے ادبی رفقا تھے یا دوست تھے جن میں بیٹھ کے آپ کا فن پروان چڑھا اور جن کو آپ کے فن سے تقویت ملی اور جن کے فن سے آپ کو تقویت ملی وہ ہر آدمی کی زندگی میں کچھ ایسے خاص لوگ ہوتے ہیں جن میں آدمی استاد ہاں جی لال پور سے آ جایا کرتا تھا جی ہم تمام لوگ محمد شریف شاد امرتسری کی بیٹھک میں گزارا کرتے تھے آپ کو تو پتا ہی ہوگا اور آپ بھی ہوتے تھے میں ہوتا تھا سیف امرتسری ہوتا تھا جی جی جی یہ کیوم نگر اور وہ سارے ہی وہاں آتے رہے جی جی جی وہ تو میرا خیال ہے ان دنوں وہ ایک یعنی اس شاد کی بیٹھک کی ایک مرکزی ادبی حیثیت بن گئی ہم سب جمع ہوتے تھے یہ ادم صاحب کیونکہ آپ نے اتنا لٹریچر کریٹ کیا اور پھر ساری زندگی آپ دوستوں میں رہے یعنی آپ اس اعتبار سے ویل کنیکٹڈ بھی رہے تو یہ ہمارے ارد گرد جو ادبی نظریات اس وقت ہیں اسلوب کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں خیال کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں اور مختلف مکاتی فکر کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں آپ نے کبھی ان پہ بھی غور کیا ہے اور شعر کے بارے میں اور فن کے بارے میں آپ نے کیا اپنا نظریہ قائم کیا ہے دیکھو جی شعر اور فن کے بارے میں تو بیسک ریالٹی یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے اندر کچھ ہے تو وہ لازمی طور پر باہر نکلے گا اور باقی صرف یہ مق... کیا اس کو کہتے ہیں اسالیب اور نئے نظریات اور کچھ افادی ادب اور کچھ اس قسم کی چیزیں وہ ان کا اگر کیا حوقتیں ہیں ان کے چکر میں پڑھ کر آدمی اگر کوئی شاعری کرتا ہے تو وہ صحیح اور حقیقی شاعری نہیں ہوتی باقی ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ ایک سماجی حقیقت ہے بالکل ٹھیک ہے اور وہ سماجی اکائی ہے اور آدمی کے جو بھی احساسات یا جو بھی شعوری سلسلے ہوتے ہیں وہ بالکل کلین داخلی تو نہیں ہوتے کلن داخلی نہیں ہوتے اس کا تعلق ہمارے جی بیرونی حقیقتوں سے معروضی حقیقتوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو اس لیے شاعر اگر ایک بذات خود سماجی حقیقت ہوا تو ایک سماج میں بحثیت ادیب کے اس کے کچھ فرائض بھی ہوئے تو یہ فرائض کے سلسلے میں شاعر کے فرائض کے سلسلے میں ہی مختلف مکاطی بے فکر پیدا ہو گئے بالکل بعضوں نے سماجی حقیقتوں کو ایک انداز میں دیکھا بعضوں نے سماجی حقیقتوں کو دوسرے انداز میں دیکھا تو آپ بحثیت فنکار جو سماج میں پیدا ہوا سماج کا حصہ ہے اور جو سماج کے احساس اور حقوق کے رشتوں میں بدا ہوا ہے وہ اپنے فن کے فرائض کو کس طرح متعین کرتا ہے یہ ایک بڑا میرا خیال ہے ہے سوال اس کے بارے میں یہ نہایت ہی نہایت ہی جینوین بہت ہی اہم سوال ہے آپ نے نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا ہے لیکن لازمی طور پر اگر آپ دیکھیں میری شاعری کو تو اس میں فوراً آپ کو بے شمار ایسے مل جائیں گے کہ جنہوں نے اس کو ڈیل بھی کیا ہے یعنی مثال کے طور پر یہ شعر لے لیجیے کہ ڈھونڈنے جاؤ تو ملتا نہیں انسان کوئی ڈھونڈنے جاؤ تو ملتا نہیں انسان کوئی یوں تو افراد ہی افراد ہے انسانوں کی بہت اچھا شروع خوشی ہے یوں تو افراد ہی افراد تھے انسان لوگ تو لازمی طور پر آدمی یعنی وہ معاشرے کی حالت سے متاثر ہوتا ہے اور پھر خود بخود اس کی شاعری میں یہ اگم صاحب میں نے یہ سوال آپ پہ اس لیے کیا تھا کہ عام طور پر لوگ غزل گو شاعر کو داخلیت پرست سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے غم کے علاوہ اور کو غم ہی نہیں ہوتا لیکن آپ کی غزل جو ہے اس میں آغاز ہی سے غم دورہ کا تذکرہ ملتا ہے بہت پرانی ایک غزل کا شعر آپ کی غزل کا شعر جو شاید آپ کو بھی یاد نہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ رہبروں کو میرے رستے ते سے ہٹا دو یقل ان سے فرسودہ روایات کی بو آتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کی موجودہ شاعری کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ کے مکتبہ فکر کو متعین کرنے لگوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح آپ نے معروضی حقیقتوں کا ہوش مندی کے ساتھ مطالعے کیا ہے مشاہدہ کیا ہے اور نہایت دیانتداری سے اس کو اپنے فن میں سمویا ہے اور آپ کے فن کا معروضی حقیقتوں سے ہمیشہ تعلق رہا ہے ہمیشہ رہا ہے تو اب مستقبل کے بارے میں آپ کے مستقبل کے فن کے بارے میں آپ کے کیا تصورات ہیں کیا آپ کو مزید تجربے کرنے چاہتے ہیں کوئی داستان مصنوعی کے انداز میں کرنا بند کرنا چاہتے ہیں یا شیر و ادب کے محاذ پر اور آپ کے کیا پروگرام ہیں جو آپ نے سوچ رکھے ہیں کوئی مصنوعی یا کوئی ایسی چیز میرے ذہن میں نہیں ہے میں تو بس اب جو کچھ یعنی محسوس کرتا ہوں وہی لکھتا چلا جاتا ہوں اور اسی انداز میں پرفیکشن کے ساتھ جی یعنی دیکھیے نا ان غزلوں میں بھی ایسی ہوں گی جن میں جی آپ کو آپ مطالعے کی آپ نے بات کی تھی کہ آدمی بے پناہ مطالعے کرتا ہے جی. اور مطالعے اس کے لیے تحریک کا باعث بنتا ہے تو آپ کی فنی کیریئر میں آپ کا رجحان کس قسم کے مطالعے کی طرف رہا ہے یہ بڑا ریلیو قسم کا سوال ہے کیونکہ آخر کار فن کار کی ذات اسی بس کے سامنے آتی ہے تو آپ کے محبوب سبجیکٹس کون سے رہے ہیں جس میں آپ زیادہ انٹرسٹ رہے ہوں میرے محبوب سبجیکٹ تو آپ کو پتا ہے قتل کوئی نہیں رہا میرے محبوب سبجیکٹ تو لیر کشمیری اور سیاد امرت سری جی اپنا شرانی بے چارہ مرحوم تو یہی سبجیکٹ اور یہ بذا کہ خود اتنے والیوم کے اندر ہیں اپنا لٹریچر کے اور مطالعے کے اور تعلیم کے کوئی پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ آپ کو کتابوں کے علاوہ آدمیوں, متع... آدمیوں کا مطالعہ کرنے کا شوق رہا ہے ہاں اور وہ پرانے یونانیوں کا ایک قول تھا کہ دوست دوست سے سیکھتا ہے दिया. تو آپ یو کرتے رہے ہیں کہ دوستی کے ساتھ جہاں دفا وقتی ہوتی رہی ہے وہاں دوستی کو علم سیکھنے کا بھی بہانا بناتے رہے ہیں اور اس اعتبار आ, سے بھی اپنے, اپنے آپ نے اپنی ذات کی تکمیل کی ہے بڑی بہت کی بڑی اچھی بات ہے آپ औ... کو پتا ہی یاد ہوگا جب وہ مارش اللہ کے زمانے میں, میں دو گوروں کو پکڑ کر آپ کے گھر لے آیا تھا میں کہیے آپ بکواس کر رہے پیچھے لگے ہوئے تو اس کے بعد ان کو رفو چکر کر کے پھر آپ اور میں اسی مارشل لندرے میں ہا ہا ہا کہ اسی اندھیرے میں اور آپ میں چلتے چلتے پھر چھاد امرسری کے ہاں یہاں اور وہ اتنے خوش ہوئے تھے حیران ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے آپ کو ذرا دونوں کو پرواہ نہیں ہے کہ مر رہے جینے کی اور اس کے بعد ایک اور حادثہ ہو گیا تھا اور آپ کو پتہ ہے رات کو میرے ساتھ بڑا پیار ہوتا تھا اور اس نے لحاف بڑا پیارا اور ریشمی وہ لا کر مجھے دے دیا اور سنانا بھی وہ سگریٹ پی رہا تھا تھکے ہوئے تھے مارشلا میں بھاگ بھاگ کر اور وہ سگریٹ وہاں گر گیا تھا میرے بال یہاں سے جل گئے تھے اور شاید جل ہی جاتا لیکن آپ نے فوراً بھاپ لیا سب گئے تھے وہ میرا یوں کہ دھویں میرا دم گھٹ گیا تھا کوئی تھا آپ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے دروازہ کھولا ہے دروازے بند کر کے ہم سو رہے تھے تو جس وقت میں نے دروازہ کھولا تو سولے بلند ہونا شروع ہو گئے کمرے میں نے کہا یہ کیا حادثہ خوب یاد آیا یہ بہت ہی وہ پیارا اچھا تھا بھول سکتا آپ کی تو چار یاری سارے زمانے میں مشہور ہے اور آپ نے بھرپور زندگی بسر کی ہے اب میں چاہوں گا کہ آپ یو آر ریئلی مائیوئر آن دیٹ نائف تو یہ ہے کہ کچھ فصلیں آپ ہمیں سنائے ہر دشمن وفا مجھے محبوب ہو گیا ہر دشمن وفا مجھے محبوب ہو گیا جو موجا ہوا وہ بہت خوب ہو گیا عشک ایک سیدھی سادی سی منتق کی بات ہے بہت اچھا منتق کی عشق ایک سیدھی سادی سی منتق کی, کی, کی رغبت مجھے ہوئی تو وہ مرغوب ہو گیا, اچھا, <coughs> اچھا گیا دیوانگی بغیر حیات اتنی تخت تھی دیوان دیوانگی بغیر حیات اتنی حیات تلخ تھی جو شخص بھی ذہین تھا مجلوب ہو گیا <coughs> دیوان کی بغیر حیات اتنی تلخ تھی جو شخص بھی ذہین تھا مجلوب ہو گیا مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا جس نے خطا نہ کی تھی وہ مصلوب ہو گیا بارش, خوب. مجرم تھا جو وہ اپنی ذہانت سے بچ گیا جس نے خطا نہ کی تھی وہ مصلوب ہو گیا وہ خط جو اس کے ہاتھ سے پرز ہوا آدم وہ خط, جو, خط جو, بارش, جو اس کے ہاتھ سے پرزے ہوا آدم دنیا کا سب سے قیمتی مکتوب ہو گیا بارش, دنیا کا سب سے قیمتی مکتوب ہو گیا یہ غزل ہے دوسری عطا گلوں سے دوستی ہے شبن مستانوں میں رہتا ہوں بڑا خوبصورت مسئلہ گلوں سے دوستی ہے شبن مستانوں میں رہتا ہوں بڑے سرسبز اور شاداب رومانوں میں رہتا ہوں بہت خوبصورت بڑے سرسبز اور شاداب رومانوں میں رہتا ہوں تیری آنکھوں سے میری دوستی بے حد پرانی ہے خوب تیری آنکھوں سے میری دوستی بے حد, بے حد پرانی ہے کہ میں شاعر ہوں, ہوں اور دن رات میں خانوں میں رہتا ہوں کہ میں شاعر ہوں اور دن رات میں خانوں میں رہتا ہوں عذیت کی ضرورت ہو تو فرزانوں سے ملتا ہوں عذیت کی ضرورت ہو تو فرزانوں سے ملتا ہوں ازیت کی ضرورت ہو تو فرزانوں سے ملتا ہوں اور مسرت کی تمنا ہو تو نادانوں میں رہتا ہوں بہت کنارے پر نہ کیجیے گا زیادہ جست جھو میری کہ میں لہروں کا مت ہوں طوفانوں میں رہتا ہوں بہت اچھا کنارے پر نہ کیجیے گا زیادہ جست میری کہ میں لہروں کا مت ہوں طوفانوں میں رہتا ہوں ستارے جام بربت کاکلیں خوشبو بھرے آنچل واہ دنیا بھر کی خوبصورتی جمع کر دی ستارے جام بربت ٹاقلیں خوشبو بھرے آچل بڑے خوش خلک اور سچے نگہ بانوں میں رہتا ہوں ستارے جام بربت ٹاکلیں خوشبو بھرے آچل بڑے خوشخلک اور سچے نگہ بانو میں رہتا ہوں میرے ودیار مجھ کو بڑی رغبت سے پڑھتے ہیں میرے ودار مجھ کو بڑی رغبت سے پڑھتے ہیں کتاب عشقوں پریوں کے جزدانوں میں رہتا ہوں کتابیں عشقوں پریوں کے جزدانوں میں رہتا ہوں غمے دورہ سے زلف یار تک ہے سلطنت میری غم دورہ سے زلف یار تک ہے سلطنت میری بیا میں پھرتا ہوں پرستانوں میں رہتا ہوں پتا پوچھے کوئی میرا تو کہہ دینا آدم اس کو میں سچے اور بھولے بھالے انسانوں میں رہتا हुँ. عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی عبادت, عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے نظر کے بھیس میں دل کی نماز ہوتی हुँ. عبادت ایسے بھی بندہ نواز ہوتی ہے نظر کے بھیس میں دل کی نماز ہوتی ہے جوانی تیری ہو یا میری ایک کہانی ہے جی جوانی تیری ہو یا میری ایک کہانی ہے یہ عمر وہ ہے جو افسانہ ساز ہوتی یہ عمر وہ ہے جو افسانہ ساز ہوتی ہے <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <وزال> شبنم و خورشید جس کو کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی عرض نیاز ہوتی <coughs> وشال شبنم و خورشید جس کو کہتے ہیں وہ ایک چھوٹی سی عرض نیاز ہوتی ہے تیرا لباس بھی آواز ہے ترنم کی تیرا لباس بھی آواز ہے تیرا تیرا لباس بھی آواز ہے ترنم کی تری نگاہ نغمہ تراس ہوتی جو آنکھ اپنی گھلاوٹ سے بے خبر ہو ادم جو آنکھ اپنی گلاوٹ سے بےخبر ہو جو آنکھ اپنی گلاوٹ سے بے خبر ہو ادم وہ کتنی کاتل و دیوان ساز ہوتی ساز ہوتی ہے جو آنکھ اپنی گلاوٹ سے بے خبر ہو تم وہ کتنی کاتل و دیوان ساز ہوتی ہے فکرے مال سب سے بڑا سنگ راہ ہے فکرِ مال سب سے بڑا سنگ راہ ہے چلنا بہادری ہے ٹھہرنا گناہ ہے واہ <coughs> فکرے مال سب سے بڑا سنگ راہ ہے چلنا بہادری ہے ٹھرنا گنا ہے میں کھا کے گالیاں نہیں ہوتا شکست دل میری ہر حسین سے کچھ رسمراہ وہ روشنی دلوں کو جو رکھتی ہے برقرار وہ روشنی تو آپ کی زلفی ہے کچھ ہے ضرور رونق ہستی کی ماہیت کچھ بھی نہیں تو پھر بھی پھڑے ہوئے نگاہ <سؤال> کچھ <کش> بھی نہیں تو پھر بھی فریبے نگاہ ہے है. آ جاتے ہیں کبھی کبھی مجھ کو وہ چھیڑنے ذرا سا خیالے نباہ ہے شاید انہیں ذرا سا خیالے نباہ ہے آ جاتے ہیں کبھی کبھی مجھ کو وہ چھیڑنے شاید انہیں ذرا سا خیالے نباہ ہے تھر کی نوکری نہیں انسان کی زندگی سب <سؤال> آدمی ہے کوئی گدا ہے نشہ ہے سوچو کہ بار بار تو مر جاؤ گے ادم جو بھی کرو گے ایسا لگے گا گناہ جو بھی کرو گے ایسا لگے گا گناہ یہ دیکھیے ایک نامقبول قربانی ہوں میں ایک قربانی ہوں میں ایک قربانی ہوں میں سر پھری الفت میں لاسانی ہوں میں سر فری الفت میں لاسانی ہوں ایک نا مقبول قربانی ہوں میں سر فری الفت میں لاسانی ہوں میں, میں چلا جاتا ہوں وہاں تکلیف سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیلانی ہوں میں بہت اچھا میں چلا جاتا ہوں وہاں تکلیف سے وہ سمجھتے ہیں کہ سیلانی ہوں میں کان دھرتے ہی نہیں وہ بات پر کب سے مصروفانی ہوں میں زندگی ہے کرائے کی خوشی سنچے جی زندگی ہے کرائے کی خوشی سوخت تالاب کا پانی ہوں میں جی بہت اچھا زندگی ہے جی ایک کرائے کی, کی خوشی, خوشی سوکھتے تالاب کا پانی ہوں میں مجھ سے بڑھ کر کیا کوئی ہوگا امیر قیمتی ورثے کی اردانی بہت اچھا بہت اچھا مجھ سے بڑھ کر کیا کوئی ہوگا امیر قیمتی ورثے کی ارضانی ہوں میں چاندنی راتوں میں یاروں کے بغیر چاندنی راتوں کی بھی رانی ہوں वा, वा, वा, वा, वा, वा, वा, वा, چاندنی راتوں میں یاروں کے بغیر چاندنی راتوں کی بھی ہوں میں کہنا سننا ان سے مجھ کو کچھ نہیں کہنا سننا ان سے مجھ کو کچھ صرف ایک تمہید تو لانی ہوں میں صرف ایک تمہید تو لانی ہوں میں شیرا ذہید صاحب مجھ کو پچھتانا نہیں آتا ادم مجھ کو پچھتانا نہیں آتا آدم. مجھ کو پچھتانا نہیں آتا ادم ایک دولت مند نادانی ہوں واہ اچھا, واہ اچھا, واہ مجھ کو پچھتانا نہیں آتا ادم ایک دولت مند نادانی ہوں میں زندگی ایک پیاس ہوتی ہے زندگی ایک پیاس ہوتی ہے ہرس خالی گلاس ہوتی واہ, واہ. زندگی ایک پیاس ہوتی ہے بہت ہے ہرس خالی گلاس ہوتی ہے واہ جس خوشی نے تباہ کرنا ہو کس قدر خوش لباس ہوتی واہ واہ, واہ. بہت جس خوشی نے تباہ کرنا ہو واہ کس قدر خوش لباس ہوتی ہے عقل کیا دل کو مت سکھائے گی وہ تو خود بدہواس ہوتی بہت خوب عقل کیا دل کو مت سکھائے گی وہ تو خود بدہواس ہوتی ہے ایک ہی ایب ہے صدات میں مسلحت ناشناس ہوتی ایک ہی ایب ہے ایک ہی ایب ہے صداقت میں prereq... مسلحت ناشناس ہوتی ہے میں گلی کا فقیر تو رانی اپنی اپنی کلاس ہوتی بہت تلقائش تلقائش بہت اچھا, اچھا. میں گلی کا فقیر تو رانی اپنی اپنی کلاس ہوتی ہے آدمی خود ہو جب اداس عدم دنیا کتنی اداس ہوتی ہے ادم صاحب یہ آپ نے غزلیں ہمیں سنائی ہیں کیا آپ کو کچھ قطعات بھی اپنے کو یاد ہیں اگر قطعات یاد ہو تو وہ بھی ہمیں سنائی ہے یہ غزل اور سنا دو ہاں یہ سنا دو ہاں سنا دیں سنا دیں یہ غزل ہے ہس کے بولا کرو بلایا کرو ہنس کے بولا کرو بلایا کرو ہنس کے بولا کرو بلایا کرو آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو واہ واہ ہنس کے بولا کرو بلایا کرو آپ کا گھر ہے آپ کا گھر ہے آیا جایا کرو مسکراہٹ ہے حسن کا زیور روپ برتا ہے مسکرایا کرو او. حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو ہد سے او. بڑھ کر او. حسین لگتے ہو جھے قسمیں ضرور کھایا کرو بہت اچھا شیر بہت <coughs> حد سے بڑھ کر حسین لگتے ہو یہ حسن کا مزاج دان ہی جھوٹھی ضرور کھایا کرو حکم کرنا بھی ایک سخاوت ہے ہم کو خدمت کو ہی بتایا کرو اللہ کیا پیار حکم کرنا بھی ایک سخاوت ہے ہم کو خدمت کو ہی بتایا کرو بات کرنا بھی بادشاہت ہے بات کرنا نہ بھول گیا کرو واہ تاکہ دنیا کی دلکشی نہ گھٹے نت نئے میں آیا کرو ہم حسد سے عدم نہیں کہتے اس گلی میں بہت میں جایا کرو واہ واہ واہتا آپ کو یہ سنائیے یہ کون نازمی ہے جو اتنی دلبری سے یہ کون لازمی ہے جو اتنی دلبری سے یہ کون نازمی ہے جو اتنی دلبری سے میں خانہ ازل میں ہم کو بلا رہا ہے یہ کون ہے جو اتنی دل سے میں خانہ ازل میں ہم کو بلا رہا ہے کائم ہے روشنی کی دو سرمدی لکیریں اک جام جا رہا ہے اک جام آ رہا ہے خوبصورت خوبصورت ایک جام جا رہا ہے اک جام آ رہا ہے خوبصورت خوبصورت مقدار ہے مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر زخم خوب ہے مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر بقدر زخم, زخم صدمہ شدید تر تھا انتہا کا تھا واہ مقدار ہے دوا کی ضروری بقدر زخم صدمہ شدید تر تھا ستم انتہا کا تھا ایک پورا حاض کا مجھے پینا پڑ گیا کیونکہ دسا ہوا میں کسی پارشاہ کا تھا واہ واہ واہ کیوں کہ ہوا میں کسی, کسی پارشاہ, پارشاہ کا تھا واح. ایک پورا حاض کا مجھے پینا, پڑ, پینا گیا پڑ گیا کیونکہ دسا ہوا میں کسی پارشاہ کا تھا ارس کیا کہ پینا نچاہتا تھا پینا چاہتا تھا پینا نہ چاہتا تھا مگر اس کے باوجود تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہراک پی گیا تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہراک پی گیا پینا نچاہتا تھا مگر اس کے باوجود تھم تھم کے سوچ سوچ کے لہرا کے پی گیا میسی حسین چیز ہو اور واقعی حرام میں کسرت شکوک سے گھبرا میں کسرت شکوق سے گھبرا پی گیا واہ کیا میں کسرت شکوک سے گھبرا پی گیا, شکوک سے پی گیا।, شکوک سے پی گیا। <laughs> خدا کی خدا کی بندہ شناسی ہو عدل رانی کا ثبوت اس سے زیادہ بہم کہاں ہوگا خدا کی بندہ شناسی کا اس سے زیادہ کسی رند کا مکان ہو واہم صاحب میں نے یہ آپ نے غزلیں سنائی بڑی خوبصورت غزلیں سنائی ہیں ان میں اپنے مضمون یا خیال کو بیان کرنے کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت اور مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے اور عام طور پہ ناقدین کی رائے یہ ہے کہ غزل کا ایک خاص مزاج ہے اس میں ایک خاص نغمگی ہوتی ہے اس لیے اس کے مزاج کے مطابق لفظ ہونے چاہیے اگر لفظ غزل کے مزاج یا مضمون یا احساس کے مطابق نہ ہو تو اس انہیں اچھوت لفظ کہا جاتا ہے آپ نے بڑے مناسب لفظ استعمال کیے ہیں اپنے غزل میں اپنے خیال اور احساس کے اظہار کے لیے لیکن کہیں کہیں کچھ اس قسم کے لفظ آپ نے استعمال کیے ہیں جیسے تھیٹر جیسے کرایا جیسے کلاس تو کیا آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ یہ الفاظ جب غزل کے ہمارا جو مربجہ پیٹرن ہے جس میں کچھ ترکیبیں بھی ہوتی ہیں فارسی کی اور اس میں جب یہ اس قسم کے لفظ لائے جائیں تو کیا یہ ہمارا جو صوتی سطح ہوتی ہے شیر کی یا جو نغمگی کا تأثر ہے غزل کا وہ مجرو تو نہیں ہوتا وہ اس لیے مجروع نہیں ہوتا کہ یعنی معنویت اتنی وسیع اور شدید ہوتی ہے کہ اس کو کور کر دیا یعنی یہ جو ہے کہ تھیٹر کی نوکری نہیں انسان کی زندگی کہتے ہیں نا وہ امیر ہے وہ غریب ہے وہ فلاں ہے فنا ہے تھیٹر کی نوکری نہیں انسان کی زندگی سب آدمی ہے کوئی گدا ہے نشہ ہے اچھا اس سے ایک بڑا اچھا منطقی سوال پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لفظ ہر لفظ کا استعمال جائز ہے اگر فلسفیانہ یا فکری طور پہ اس کا جواز موجود ہو جو اور اگر اس خیال کو بیان کرنے کے لیے اور احساس کو اور, اور بیان کو شدید بنانے کے لیے اگر اسی لفظ کی ضرورت ہو تو اس لفظ کو خواب و اچھوت ہی ساتھ سارے کیوں قرار نہ دیا گیا ہو برا تکان استعمال کر لینا چاہیے چاہی تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جدید تر غزل گو شعراء کی نسل جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو غزل میں پرانی علامتیں استعمال کی تھیں وہ زرعی سماج کے حوالے سے استعمال کی تھی مثلا بلبل بل مثلا سرو مثلاً لالا و گل یا آدمی نیچر سے بڑا قریب تھا تو اس قسم کی علامتیں استعمال کی تو آج معاشرتی تبدیلی کے ساتھ ہمارا ماحول تبدیل ہو گیا ہے چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ٹیلی فون کو غزل میں کیوں استعمال نہ کیا جائے بس کو غزل میں کیوں نہ استعمال کیا جائے یا وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے نے ہم کو دی ہیں ان کو ہم علامتوں کے طور پہ کیوں نہ استعمال کریں تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بنیادی خیال پھر وہی ہے کہ نیا لکھنے والا جو ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اگر خیالات کا فلو ہوگا اور خیالات کی جسٹیفیکیشن ہوگی تو نئے جو نئی علامتیں جو ہیں ان کو بھی استادی کے ساتھ اور چابک دستی کے ساتھ استعمال کیا جا سکے گا اور وہ بھی غزل کا ایک حصہ بن سکے گا تو کیا آپ اس سے متفق ہیں نہیں میں اس سے صرف متفق نہیں ہوں جی وہ اس لیے کہ وہ اسی صورت میں جائز ہو سکتی ہے کہ اس کی وہ شدید مانویت کے تقاضے سے آئے اور اس کا انسانی دکھ سکھ کے ساتھ تعلق ہو اگر انسانی دکھ سکھ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں تو وہ ہزار نئے لفظ بات کرتا ہوں کہ ان کا موقف بھی یہی ہے جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ زندگی موجودہ زندگی کے دکھ دکھوں اور ان کے احساسوں کو بیان کرنے کے لیے ہمارے اپنے دور کی ادامتیں جو ہیں آخر انہیں کیوں استعمال نہ کیا بے شک چیزیں ہیں اگر وہ بہت انوائڈیبل ہیں بہت ضروری ہیں اور اس خوبصورتی سے آتی ہے کہ ان سے ایک بہت وسیع مانویت ہمیں ملتی ہے تو پھر تو بالکل بحث ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ منطقی طور پہ اور اصوری طور پہ تو ہم ہر اس لفظ کو غزل کے پیٹرن میں ایکسپٹ کرتے ہیں جو مانویت کو شریعت بناتا ہو اور احساسی گہرائی اور تاثر پیدا کرتا ہے پیدا کرتا کیا ادم صاحب بہت بہت شکریہ آج کی گفتگو میں آپ نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں اور ہمیں آپ کی زندگی اور آپ کے فن کے بارے میں بہت کچھ معلومات حاصل ہوئی تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ آج ہی اس ماحول کو ہم ختم کرتے ہیں بڑے